جناب اللہ ان شاء اللہ آپ نفر میں جی وہ منیر بھائی کیا ان دوستوں سے اجازت مل گئی ہے تو وہ آج کے کیا نام تھا عشق کا नाम والا تو اس کا ہم میرے بھائی آکا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے کی تو, اللہ ازا سجا تو چلو اے تو آقا کریم صلاح کے چیرا مبارکہ میں اللہ نے شاہ وا وزا سجا اور اسی طریقے سے حجر بالآل اشرخ آقا کریم صلیسلم کے چیرا انور کے بارے میں صحابہ کرام سے پوچھا جاتا تو آ فرماتے کہ ہم نے تو نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں دیکھ نہیں سکتے تھے کہ اتنی شوائیں اور اتنا نور نکلا کرتا تھا کہ آپ ہند بن نبی حالہ سے یا مولا علی سے پوچھئے کہ کیسا آکا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ تھا تو کسی نے پوچھا حضرت سینا کاب سے بھی روایت ہے حضرت سینا برا بن آزر سے روایت ہے حضرت جابر بن سمرا سے روایت ہے کہ اور حضرت ہند بن ابھی حالہ سے مولا علی سے کہ جب کو پوچھتا تھا کہ آقا کریم صلیم کا چہرہ کیسا تھا تو کرتے تھے کہ ان کا ان یا پتا ہو جب ہم دیکھتے تھے تو آقا کے چہرے سے برش کی شوائیں نکلا کرتی تھی پوچھنے والا کہتا تھا کا سیف یوں کا ان جیسا کہ تلوار چمکتی ہے تو کہنے والا کہتے تھا نہیں کل بدر اس کی طرح تلوار کی طرح نہیں بلکہ چودویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکا کرتا تھا تو یعنی پیر میر علی شاہ سب گولر بی رحمت اللہ تعالی اسی چہرے کی تاریخ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مکھی چاند بدر شاہ شانی مت چمک دی جان جہان آخ آخ آخان سب بنی سبحان کا ماں آنا کا ماں ات مالا کاری سنا مشتاق چہرا انور کی یعنی تاریفیں کر رہے ہیں اوشار آش کے رسول حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں ماں حضرت مالک بن او کہتے ہیں ماں ان رائی تو لا سمیت کل کا مسلم محمد او پا و آتا یہ متاث پشا یوگ بے روکا معافی کا ما دن کی اللہ کی قسم میرے کانوں نے نہیں سنا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا کو ایسا خوبصورت بھی دنیا میں آیا ہوگا جیسے محمد عربی ہمارے آلی اللہ تعالیٰ اور کمات میری آنکھوں نے ایسا حسین کوئی نہیں دیکھا دیکھے بھی کیسی کسی باں نے ایسا کامل مکمل جنا ہی نہیں ہے آکا ہر ایب سے پاک پیدا کیے گئے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل مجد کریم نے آپ سے بنانے سے پہلے پوچھ لیا تھا کہ محبوب تھی کیسا بناؤں تو میرا دل تو ویسے کہہ کر رہا تھا کہ کسی دن ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چر انور پر دھیان کریں گے انشاءاللہ آپ کی ظلم آپ کا انشاءاللہ ہونٹ آپ کے دندانے پاک آپ کی آنکھیں آپ کی بینی مبارکہ آپ کی داڑھی مبارکہ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم کسی دن تفصیلات بیان کریں گے آ کر کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ظلموں کا کیا کمال تھا آپ کے مبارک سراط مستقیم کی طرح جو آپ مانگ نکالا کرتے تھے اس کا کیا کمال تھا وہ جب آپ نے مانگ نکالی نا کیونکہ چہرے میں کیونکہ آپ کے بال مبارک بھی آتے ہیں جب سراط مستقیم کی طرح مانگ نکالی اور سیدھا وہ چیز جو تھا ادھر بھی کالی زلف ادھر بھی درمیان میں سے وہ سیدھا چیز سیدھی مانگ اس سے نور نکلا کرتا تھا تو اللہ حضرت کہتے ہیں سیدھے مشکل عیدکے نہ اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ اللہ کہتے ہیں کہ للت القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام رات یعنی رات کی اندھیری میں جب سورج لہلت القدر کا سورج شروع ہوتا ہے تو یوں آکا کے یعنی ظلمف کے درمیان سرات مستقیم جیسی سیدھی یوں لگتی ہے جیسے لالت اور قدر میں سورج نکل آیا ہے تو اس لیے آکا کی زلفے آقا کے ہوں آقا کی پیشانی آقا کی آنکھیں آقا کی, کی, کی ہوں کی یعنی بے بے کیا نام ہے کہ آقا کی تھوڑی مبارکہ کہ وہ اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی اللہ کہتے ہیں کہ دن لبو زلفوں رخ شاہ کے سدائی ہے در ادن لال یمن مشق کتن پھول اور واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینا چاہے نہ کبھی نہ پھر مانگے دلم پھول اور دل اپنا بھی شاید آئی ہے اس نے پاکا اتنا بھی مہے مہے نو پہنا اے, اے چرہے کوہن پھول اور حضرت امام حسن رضا نے وہ دیکھا تو آ فرماتے ہیں چیرا انور کے جلوائے موہ چیرائے انور کے گرد آگ نوسی ریل پہ رکھا ہے قرآن جمال اتنی مدت کا کو دید مصف نشید حفظت کر لوں پڑھ پڑھ کر قرآن جمال اور سب سے پہلے حضرت یوسف کا نامے پاک لوں میں گناؤں گھر تیرے فدا یانِ جمال اور سب خوب رو یانِ جہاں کو یہی کہتے سنا تم ہو جانے حسن ایمانِ حسن شانِ جمال محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ کے درمیان موے محاسن یعنی داڑی مبارکہ یوں لگتی تھی اور داڑھی میں چیرا یوں لگتا تھا جیسے آب نے اسی ریل پہ قرآن کھول کے رکھ دیا گیا ہے اور صحابہ کہا کرتے تھے کہ آقا کا انا ہو برا کل کا چہرہ یوں تھا جیسے قرآن کا سبا چمک اٹھتا تھا آقا کا چہرہ یوں تھا جیسے چودوی کا چاند ہوا کرتا تھا تو اس لیے سینا جابر بن سمرہ کہتے ہیں چودویں کا چاند تھا میں مسجد نبوی میں آیا سورج دھاروں والی چادر میرے آقا نے اڑی ہوئی تھی اور رات کو نماز پڑھ رہے تھے میں کبھی آقا کو دیکھتا ہوں کبھی چاند کو دیکھتا ہوں پھر آقا کو دیکھتا ہوں پھر چاند کو دیکھتا ہوں ابو دودھ میں روایت ہے پھر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے دونوں کو دیکھا موازنہ کیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخسلوں میں نل بدرے کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نکلے تھے خوبصورت معلوم ہوتے تھے چاند سے تشریح دینا بلا یہ بھی کوئی بات ہے چاند کے چہرے کے چھائیاں میرے آکا کا چہرہ صاف ہے تو میرے آقا کریم وسلم کے چہرے کی تو چاند بھی بلائیں لیا کرتا تھا وہ, وہ چہرہ جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا تھا وہ اسی کا ہو جاتا تھا حضرت سیدنا آ, حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے مناظر تھے عالم تھے تو جب آقا کریم مدینہ طیبہ میں گئے تو وہ ان کو لائے کے ان کے ساتھ مناظرہ کرو مناظرہ کرنے کے لیے آئے لیکن جب آقا کا چہرہ دیکھا آقا کا اسنوں جماع دیکھا تو دیکھتے ہوئے کلمہ پر لیا شہد اللہ, اللہ اللہ اِل اللہ ہوا شہاد اللہ محمد انسولو یہودیوں نے کہا ہم تجھے مناظرہ کرنے کے لیے لائے اور تُو نے بغیر بات کرنے کے کلمہ پر دیا تو اس نے کہا یہ چہرہ تو دیکھو کیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو سکتا ہے یہ چہرے پہ جو نور برس رہا ہے یہ تو یقینا کسی نبی کا چہرہ ہی ہو سکتا ہے تو اس کے کچھ دوستوں کے چونکہ سوال ہیں دل تو میرا بھی کرتا ہے کہ میں یہ بیان کرتا جاؤں کرتا جاؤں اور وہ حسن تو ختم نہیں ہوگا نا وہ تو اللہ اکبر ایسا حسن پاک ہے کہ دنیا ختم ہو جائے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کے جلوے جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتے اور صحابہ کہا کرتے تھے کہ آقا کا چہرہ اتنا صاف تھا اس میں اپنی تصویر نظر آ جایا کرتی تھی لوگوں کے چہرے نظر آ جایا کرتے تھے تو کیسی پیشانی ہوگی کیسا وہ مبارک چہرہ ہوگا آپ دعا کریں عشق کا بندہ بھائی کے اللہ اس محروف کا چہرہ کبھی خواب نہیں ہمیں دکھا دے کبھی ہم پر کرم نوازی کر دے اور وہ چہرہ ہماری خوابوں میں آ جائے اور وہ چہرہ ہماری آنکھوں میں سما جائے وہ کتنا خوبصورت یعنی وہ کتنا خوبصورت وہ آئینہ تھا جس کو آقا دیکھا کرتے تھے حضرت نمونہ نے وہ آئینہ رکھا ہوا تھا تو جب کو کہتا تھا نا حضرت عبداللہ بن عباس آئے کہ میں نے پیارے آقا کا دیدار کیا ہے خواب میں تو وہ آئینہ لے کر آئے تو کہا آئنے کو دیکھیے تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے کہ میں آئینے کو دیکھا تو میری شکل نظر نہیں آئی آقا کی شکل نظر آئی تو اس آکا نے بھی پیارے آقا کی وہ مبارک صورت کو سنبھال کر رکھا ہوا تھا تو وہ کاش اللہ جل مجد الکریم کرم کرے وہ چہرہ ہمیں بھی نظر آ جائے ہماری بھی خوابوں میں وہ چہرہ سماج آئے اللہ کرے ہماری آنکھیں ایسی پاک ہو جائیں کہ بد کے چہرے کا کر سکے آج فانی بھائی ہیں آپ فانی بھائی آپ مائک پر تشریف آئیں